السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واٹسپ گروپ اور باقی تمام سامعین کو السلام کرتے ہمارا سلسلہ دستاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر سکسٹی سیون ہے ستاسٹھ نمبر چھسٹھ ستاسٹھ ستا ست نمبر ہے اور آج کے درس میں عصر کے قنون اور مغرب کے قنون اور ساری عبطر کے خنون کی مختصر ترجمتوں سے ہم لوگ پہنچا رہا ہوں کیونکہ یہ قنون جو ہے سنت ہے اس کا پڑھنا اور دعا ہے اور عشر کے قنوت بھی جو ہے یہ قنوت مولا امام حسن مصطبیٰ علیہ السلام سے رات ہوئی ہے اور علی سنت کی کتابوں میں اس کی صنعت موجود ہے اور یہی قنوت جو ہے موتر میں علی سنت آل امام شاف ہی جو ہے امام حسن سے نقل کرتے ہوئے علی سنت اس قنوت کو پڑھتے ہیں اور صنعت شافی محلہ والے اور ہماری جو تو یہ صنعت یہ وغدہ ایما سے پیر نبی سے صنعت کے ساتھ موجود جو ہے حدیث کتاب میں موجود قنوت ہے ہاں جی تو عشد کی قنوت کا مختصر تو تجمہ تو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ایک جامع دعا ہے یہ قن بسم اللہ الرحمٰن میں پہلے قنود کا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں اللهم بسم اللہ محدین الرحمن, الرحمن اللہ مح دین فی من حدیط و آف فیمن آفیتا و طلن فیمن طلحتا فیم آبن لا قزیت علیتہ ولازمن تبا رکھتا ربلی تہذا جل وم صلی علیہ نبی محمد و عالم تاکہ میں اس کا مقصد ساری نگرام اللّہ اے اللہ اے پروگار اللّہ دینہ مہ دینہ اے اللہ تو ہماری ہدایت فرما اے اللہ تو ہماری ہدایت فرما ہدایت تو نا اے اللہ تو ہماری ہدایت فرما فیمن ہادیتا ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت فرمایا ہے فی من ان لوگوں کے ساتھ ہادیتا جن کو تو نے ہدایت فرما جن کو تو نے ہدایت عطا فرمایا اور راہ راست پہ لایا راہ راست پہ ثابت قدم رکھا تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمارے بھی ہدایت فرمائیں اور ہمیں راہ راست راس پر سیدھے راستے راستے پر ہدایت فرمانے کے ساتھ ثابت قدم رکھ و عائف تو یہ پہلا پیراگراف ہدایات کے بارے میں ہے عظیم کرامی ہدایت شدہ لوگ کون ہیں اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام سرفریز سر پھر صدقین ہیں شہدا ہیں صالحین ہیں متقین ہیں محسنین ہیں ہاں جی اعمیہ البیت علیہ السلام ہیں اولیاء کرام ہیں علماء ربانین ہیں اللہ کے سوال بندے یہ سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے ان ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ تریے انعام شدہ اہدا لوگوں کے ساتھ ہمارے بھی احداظ فرمان وعاف نہ اور ہمیں آفیت دے آفائی وافی عافیت دینا ہاں جی؟ یہ بس میں ہر قسم کی بیماریوں سے آفینہ کے معنی عافیت کے معنی تجمہ لکھا صحت عطا کرنا شفا دینا برائی دور کرنا خریت سے رکھنا یہ سارے معنی اس مطلب کا کے میں آتا ہے لغت میں تو آفنا اے اللہ آف تو اے تو ہمیں عافیت دے یعنی تو ہمیں شفا دے تو ہمیں حریت سے رکھے جی تو ہمیں صحت عطا کرے سلامتی عطا کرے اور آفنا اہل تو ہمیں عافیت دے سلامتیں عطا کرے شفا دے فی من تیرے ان محبوب اور پسندیدہ بندوں کے ساتھ آفیتہ جن کو تو نے آفیت دیا ہے اے اللہ جن کو تو نے دنیا میں کے ان کی بلاؤں سے مثبتوں سے بیماریوں سے ظاہری باطنی مری امراض سے حالتوں کی ظاہر باتین امراضیوں نے جن کو عافیہ دیا ہوا ہے سلامت رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمیں بھی عافیت عطا فرما ہمیں بھی سلامتی عطا فرما اور ہمیں بھی صحت اور شفا عطا فرما و طول ہمیں فیمن طلتا طلّہ کا جو ہے معنی چاہنے کے معنی میں بھی ہے محبت کرنے کے معنی میں بھی ہے اور ذمہ داری لینا سرپرستی کرنا اس معنی میں ہے تو یہاں پر جو ہے وہ اے اللہ تو ہماری سرپرستی کرے تو ہم سے محبت کرے ہم سے دوستی کرے فیمن ان لوگوں کے ساتھ تول لیتا جن سے تو محبت کرتا ہے جن کی تو سرپرستی فرماتا ہے جن کی تو ذمہ داری لیتا اپنی رحمت اور شفقت اور مہربانیوں کے زیر سائے اس کے زندگی کے نظام کو آکے چلاتا ہے اور ان کی گمراہیوں سے بدبختیوں سے بچا کر سعادت کے راہ اس کو رکھتا ہے قرآن باغ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوی کی زبان سے آماعت انََََََََََ ولی اللّہ الزی نژ القاء تو اللہ فرماتے ہیں میرا ولی اور دوست سرپرست وہ ذات ہے جس نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا واہ بھئی طلََََََََََََََََََََ سالین اسی لفظ کے مادہ سے اور وہ صالحین کی سرپرستی کرتا ہے اور وہ صارفینصارف اور وہ صالح کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہے منزل محسک پہنچاتا ہے تو یہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں وہ تولََََََََََََََََََََََََََََََيں اللہ تو جن کے سرپرستی فرماتا جن سے محبت فرماتا ہے ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھى سرپرستى فرماتا ہم سے بھی محبت فرمائیں اور ہمیں بھی طرح ان محبوب بندوں کے راستے میں ان کے ساتھ ہم سے بھی محبت کریں ہماری بھی سرپرستی پریں ہماری بھی نگاہ بانی نگاہ, نگاہ بانی کریں اور بارقل بار کا یوباری کو برکت ادا کرنا ہاں کو کسی بھی چیز میں برکت ادا کرنے کے معنی میں ہے تو یہاں ترجمہ جو ہے بارک اے اللہ برکت عطا فرما بارک لنا ہمیں برکت عطا بارک لنا ہمیں برکت عطا فرما فیما ان چیزوں میں ان تمام چیزوں میں آتے تھے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے خواہ و علم ہو خواہ وہ مال ہو خواہ و شہ سلامتی ہو خواہ وہ اقتدار کرسی ہو عزت ہو ہر چیز میں چونکہ ہمارے پاس جو کچھ سب اللہ کا نا ہمارے پاس جو کچھ خیرات ہیں ہاں آپ آگے صحت مند ہیں جوانی میں ہے آپ کا اللہ نے مال و دولت دیا ہوا ہے عزت دیا ہوا ہے کرسی دیا ہوا ہے علم دیا ہوا ہے ایمان دیا ہوا ہے تغوا دیا ہوا ہے ہاں لوگوں کی خدمت کی توفیق دیا ہوا ہے جتنی بھی اچھی چیزیں آپ کے اندر ہیں خواہ مال دنیا ہو خواہ دنیا چیز خواہ مالوی چیزیں ہو سب کچھ اسی ذات کی طرف سے لہذا ان چیزوں کے بارے میں برکت کا سوال بھی اسی سے ہے برکت کے مطلب یہ ہے تو اس میں اضافہ کمانا ہے یہ چیزیں کم ہونے سے اللہ کے حضور میں ہنجے اسے اس سے دیں اور ان میں اضافہ کی دعا ہے اور ان کو اسی حالت میں باقی رہنے کی دعا ہے ہاں جی تو اللّہ وباغ اللہ برکت اطفا ہمارے لیے فیما ان تمام چیزوں میں ظاہری باطنی ان تمام نعمتوں میں عاتا جو تنہیں ہمیں عطا فرمایا ہے وقینہ رب بنا وقینہ واہ اور کی, کی بچا ماحوش رکھ نہ ہمیں اے اللہ تو ہمیں ماحوش رکھ وقین ہمیں ماحوش رکھ رب اے ہمارے پروردگار اے ہمارے مالک شر ر ماں کا زیتا شر جو ہے خیر کے مقابلے میں نقصان دہ چس بدی ذرار آمیش ہاں اس کی جو معنی خرابی فساد بگاڑ گناہ یہ سارے معنی شعر کے معنی کے ہیں تو شر نہیں وہ تمام چیزیں جو انسان کے وجود کے لیے یا اس کے ظاہری صحت کے لیے نقصان دے ہیں یا اس کے باتیں کے لیے نقصان دے ہے اس, اس, اس کے اس کے لیے نقصان اس کی آخرت کے لیے نقصان دے ہیں تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانتے ہیں تو وقینہ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما کہیں نہمنی حفاظت کرنا محفوظ کرنا بچانا نقصان سے بچانا اس سے یہ معنی آتا ہے اچھی طرح دیکھ بھال کرنا تو واقعہ یا اللہ تو ہمیں بچا ہمیں محفوظ رکھ ہماری دیکھ بھال کرے شرب بنے ہمارے پروار نکاح شر ما کا شر ہاں جی نقصان سے خراب ہونے سے بگاڑ پیدا ہونے سے ان تمام چیزوں کی ماں کا دیتا جن کے بارے میں تو نے حکم کیا یعنی کائنات میں بہت چیزوں کا اللہ نے انسان کے لیے نقصان دہ بنایا ہوا ہے ہاں جی یعنی وہ چیز اپنی جگہ پر خیر ہے لیکن آپ کے رخ جیسے شام ہے شام کے وجود اپنی جگہ پر خیر ہے اس سے ہمیں بہت سے معاشرے میں موجود اس خزا میں موجود ظاہر لیدہ چیزوں کو وہ جذب کر لیتے ہیں اس طرح ہماری جان بچا لے اگر کسی کو ڈر مارے تو اس کے لیے شر تو اسی طرح اور بھی بہت سے موضوعات ہیں انہیں سے پانا ہمانتے ہیں وہ کنہ رب بنے ہمارے پرو ہمارے حفاظت فرما ہمیں محفوظ رکھے شر کا دے ان تمام چیزوں کی شر نقصان ذرا سے جس کے بارے میں تیرا فیصلہ شادر ہوا ہے تیرا حکم شادر ہوا کی وہ نقصان دہ ہے ذرا سے فن لگے بے شک تو یہ میرے پرو نگار تو حکم کرتا ہے تو ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کی دنیا ہر زندگی خیر و شر ہر چیز کے بارے میں تو حکم کرتا ہے والا یوزالے کا لیکن تیرے خلاف کسی کو کوئی حکم اور فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کوئی بھی تیرے خلاف حکم کسی قسم کے حکم بھی نہیں کر سکتا اور تو ہر ایک پر جو چاہیں حکم کر سکتا ہے فائن و بے شک لا ظلوم یا اللہ بے شک ذلیل نہیں ہوتا ہے پس اور حقیر نہیں ہوتا ہے من وہ شاذ و جس سے تو محبت کرے جس کی تو سرپرستی کرے تو جس سے محبت کرے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا ولا یا عز و عزیز نہیں ہوتے مکرم نہیں ہوتے صاحب عزت نہیں ہوتے صاحب مقام و منزلت نہیں ہوگا من وہ شاذ آ دیتا تو جس سے دشمنی کرے تو جس سے دشمنی کرے گا وہ کبھی بھی معزز اور مکلم نہیں ہوگا یعنی جو بندہ تیری نظر سے گرے گا تو وہ کبھی بھی دنیا کے اندر عزت نہیں پائے گا تو آزاں نگر اس جملے سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یعنی اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے محبوب بندے کبھی بھی ذلیل نہیں ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ تسل لینے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ کبھی عزت نہیں پائے گا اگر وہ چند دن اللہ اس کو چھوڑ کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی موڑ پر ایسا پکڑے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل الخار اور تباہ ہو جائیں گے اس لیے اسی فارمولے کو بان فرمایا اللہ بے شک شان یہ ہے کہ اللہ عزت ذلیل کبھی نہیں ہوگا حقیق نہیں ہوگا وہ شاعر جس سے تو محبت کرتا ہے ولا یہ عز اور عزت نہیں پاتا صاحب عدل و منزلت نہیں بن پاتا منا دیتا ہے اللہ جس سے تو جس سے دشمنی کرے جو تیرے دشمن بن جائے وہ کبھی بھی عزت نہیں پائے گا تباہ رکھتا تو بہت ہی بابرکاہ تھے رب بنائے ہمارے پر تو بہت بابرکاہ تھے وطالتا اور تو نہایت ہی بلند مرتبہ والدہ تھے یازل جلال وام جلال جل کا معنی کیا ہے عظیم المرتبت ہن ہنجہ بڑا ہونا جلالت عظمت کے کی معنی کیا ہے تو یا زل جلال اے جلالت شان اے عظیم المرتبت والی ذات ول کران اور اے نہا تطف کرم کرنے والے کرم کا معنی لکھا لغت میں صاحب عزت ہونا علی ظرف ہونا فیاض اور سخی ہونا فراخ دل اور بے تعصف ہونا یہ معنی کیا ہے تو مطلب یہ ہوگا اے جلالت شان واضح المرتبت وال اور اے صاحب عزت سخی عالی ظرف والی ذات تو یا ذل جلال والام اے جلالت شان اور عظیم المرتبت والی ذات و لکرام نہ نہایت لطف و کرم کرنے والی ذات اے نہایت سخی اور فیاد اور فراح دل ذات عال ضرف والی ذات صلی النبی تو اپنی دروت اور رحمتی نازل فرما تیرے پیارے نبی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلی اور آپ کے آل پاک پر تو آخر میں جو ہے محمد المحمد پر درود کے ساتھ یہ دعا اختتام پاتی ہے تو عزین گرامی اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مان رہے ہیں ہاں جی دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایمان کے راستے میں ثابت قدم رہنے کے لیے صحت و سلامتی جسمانی روحانیتوں پر وہ بھی مان رہے ہیں خود کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں بھی ڈال رہے ہیں اور اللہ سے سرپرستی کا بھی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ جس کی سرپرستی کریں گے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا تو اللہ کی سرپرست جو اللہ جی کی سرپرست نکلا ہاحت نہیں پکڑے گا وہ حضاب کے راستے میں رہنا بہت ہی مشکل ہے زنگر میں اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دیا ظاہری بہتنی، مال و دولت اقتدار علم معرخت جو کچھ نعمتیں دیا ان سب میں برکت کی بھی دعا کریں اور ہر قسم کی شر سے ظاہری باطین خواہ و جنات ہاں جی اور غیر مری معلومات کے شر ہو خواہ ظاہری رہنے والی بیماریاں ہاں جی اور شام آ... بچو جو موزی معلومات ہیں ان تمام چیزوں کے شرس ہوئے اللہ کے میں پناہ لما رہے ہیں اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہر شے کے بارے میں حکم کر سکتا ہے اور تیرے خلاف کوئی کچھ بھی حکم نہیں کر سکتا کسی کا تیرے پر کوئی حکم نہیں چلتا اور جو تجھ سے محبت کرے گا وہیں عزیز اور مکرم ہوگا اور جو تیرے دشمنی کرے گا اس کبھی عزت نہیں ملے گا تیرا دوست ہی باعزت ہوگا اور تیرے دشمن ہمیشہ ذلیل و ہار ہوگا تو بہت ہی بابا ہے اور بہت عالی شان اور بلند مرتبہ والی ذات ہے اے جلالت شان اور عظیم المرتبت والی ذات اور اے نہایت کرم اور مہربان اللہ محمد و عل محمد پر اپنی نطر نبی محمد مصطفیٰ کے آل پار پر اپنے رحمتیں نازل فرما بہت ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے ہاں جی میں خلوصِ دل کے ساتھ معنی معفہ سمجھ کے کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں